اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہے کو اپنا دوست بنائی تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے